ہم مشرق نہیں ہیں بات سمجھ گئی ہے اچھی طرح اچھا سا اگلے صفحے پر آ جاؤ میری طرف دیکھو یہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے اس کا میں خلاصہ نکال کر اب جواب شروع کرتا ہوں خلاصہ دو باتیں ہیں کتنی باتیں ہیں پہلی بات کہ مشرقین مکہ ذاتی اور برابر کے قائل تھے مشرقین مکہ ذاتی اور ذاتی اور نمبر دوم شرک بھی ذاتی اور مساوات ماننے میں منحصر اور بند ہے ذاتی اور برابر مانو گے تو شرک ہے ورنہ شرک کتنی باتیں ہیں کتنی باتیں ہیں دو پہلی بات کہ مشرقین مکہ مساوات کے قائل تھے ذاتی اور برابر کے قائل تھے نمبر دو میں شرک بھی نام ہے ذاتی اور برابر کا اگر ذاتی اور برابر مانو گے تو شرک ہے ورنہ شرک نہیں ہے کل کتنی باتیں ہو گئی تو اب الجواب اولا لکھا ہے جی جی میری طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا پہلا جواب اوپر دیکھو اب اوپر سمجھنے کی باتیں ہیں پہلا جواب بل فرض یعنی چند لمحوں کے لیے فرض کر لیا جائے کہ مکے کا مشرق مساوات کا قائل تھا کمن کم کیفن برابر مانتا تھا تو یہ کون سی آیت اور کون سی حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ شرک صرف وہی وہ ہے جو مکے کا مشرق کرتا تھا مکے کا مشرق جو کرتا تھا وہ شرک ہے باقی کوئی شرک نہیں ہے یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے بال فرض مان لیا جائے کہ مکے کا مشرق کس کا قائل تھا مساوات کا اور ذاتی کا لیکن یہ کہاں ہے کہ جو چیز مکے کا مشرق کرتا تھا وہ شرک ہے باقی کوئی شرک اس کا مطلب ہے جو مسیح علیہ اسلام کی عبادت کرتے تھے وہ بھی مشرق نہیں ہے کیونکہ وہ مسیح علیہ اسلام کے اختیار اور علم کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے مجوسی جو آگ پرست ہے وہ بھی مشرق نہیں ہے کیونکہ وہ برابر نہیں مانتے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آدھی دنیا مشرق جو ہے وہ شرک کے فتوے سے نکل جائے کیونکہ مکے کے مشرق والا شرک ان کے اندر نہیں تھا یہ کون سی آیات ہے کون سی حدیث ہے جو تمہیں بتا رہی ہے کہ شرک صرف مساوات میں بند ہے شرک صرف ذاتی میں بند ہے شرک صرف ان بدعات اور رسوم میں منحصر ہے جو مکے کا مشرق کرتا تھا جو وہ کرتا تھا وہ شرک ہے باقی کوئی شرک ہے ہی نہیں سرے سے وہ سمجھ رہے ہو ہاں جی زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ شرک کے کئی اقسام ہیں ایک قسم وہ ہے جو مکے کے مشرق میں پایا جاتا تھا شرک کے کئی اقسام ہیں ایک قسم وہ ہے جو کہاں پایا جاتا تھا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ مکے کا مشرق کرے وہ شرک باقی سارے کا سارا آزاد ہے یہ کہاں سے نکال لیا ہے تم نے ہو بال فرض مان لیا جائے کہ مکے کا مشرق مساوات کا قائل تھا تو یہ کہاں سے نکل رہا ہے کہ شرک صرف ذاتی اور برابر کا نام ہے شرق صرف اس کا نام ہے جو مکے کا مشرق کرتا تھا یہ کون سی آیت ہے کون سی حدیث ہے جو تمہیں بتا رہی ہے یہ تو تمہارا اپنا اختراعی کول ہے چاہے اپنی طرف سے تم نے ڈھال لیا کہ شرک صرف وہی ہے جو مکے کا مشرق کیا کرتا تھا پھر تو مجوسیوں کو مشرق نہ کہو مسیحیوں کو مشرق نہ کہو یہودیوں کو مشرق نہ کہو کیونکہ وہ سارے کم کے قائل تھے برابر کا کوئی قائل نہیں تھا سمجھ رہے ہو جی ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ شرک کے کئی اقسام ہیں ایک کم والا ایک برابر والا شرک کا ایک قسم وہ تھا جو مکے کے مشرق میں پایا جاتا تھا سمجھ رہے ہو عبارت جی پڑھو الجواب اولن کی عبارت پڑھو الجواب اولن ای کے فرض محال چند لمحوں کے لیے مان بھی لیا جائے کہ مشرقی مکہ اپنے معبودوں کی صفات ذاتی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے برابر مانتے تھے تو اس سے یہ کس طرح لازمات آئے کہ شرک صرف اسی کا نام ہے کہ کسی ہستی کی صفات کو ذاتی اور اللہ تعالیٰ کے برابر مانا جائے کیا آپ کے پاس کوئی شرعی دلیل ہے جس سے ثابت ہو کہ شرک صرف ان عقائد و رسوم کا نام ہے جو مشرقی مکہ کرتے تھے پھر تو بت پرستی کے علاوہ کسی شرح کی پوجا کو شرک نہ کہو حتیٰ کہ مجوسیوں کو بھی مشرق نہ کہو کیونکہ وہ بت پرست نہیں ہیں بلکہ آگ پرست ہیں اسی طرح نہ مسیح پرست اور یہود ازیر پرست تھے بس زیادہ سے زیادہ اتنا کہو گے مشرقین مکہ میں شرک کا ایک مخصوص شعبہ مساوات والا پایا جاتا ہے <تصفح> یہ تو نہیں کہ سارے اقسام شرک مشرقین مکہ کے شرک میں بند ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ کسی قسم کا شرک شرک ہی نہ رہے گا <تصفح> سن رہے ہو <تصفح> بات سمجھ آئی ہے اب دوسرا جواب شروع کر رہا ہوں میری طرف دیکھو اوپر دیکھو سمجھو بات سائل کی دونوں باتیں سائل کی بات کون سی دونوں باتیں کہ شرک صرف اس کا نام ہے جو مساوات اور ذاتی مانا جائے اگر ذاتی اور مساوات نہ مانا جائے تو شرک اور مکے کا مشرک بھی مساوات اور ذاتی کا یہ دونوں باتیں باطل اور مردود ہیں باطل اور مردود پھر کہہ رہا ہوں یہ دونوں باتیں باطل اور مردود فنو بات برابر ماننا اور ذاتی ماننا اگرچہ شرک ہے برابر ماننا اور ماننا اگرچہ ہے لیکن آفرینش عالم سے لے کر آج تک کوئی مشرق ذاتی اور برابر کا قائل نہیں آیا سمجھ رہے ہو یہ برابر ماننا اور ذاتی ماننا اگرچہ یہ کیا ہے تو پہے اگرچہ یہ چاہے شرک ہے لیکن آفرینش عالم سے لے کر آج تک کوئی مشرک ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر اور ذاتی مانتا ہو برابر اور ہرگز گز ہر ایسا مشرک آج تک پیدا نہیں ہوا جو ذاتی مانتا ہو ذاتی ماننے والا اور برابر ماننے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا بلکہ ہر دور کا مشرق اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے کم اور آتا مانا کرتا تھا اللہ تعالی کی صفات سے کم اور نو علیہ اسلام کی قوم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج تک ہر دور کا مشرق اپنے مابوجوں کی صفات کو آتا مانتا ہے ذاتی ماننے والا کوئی آج تک پیدا اور کم مانتا ہے برابر ماننے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا آج تک دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا برابر ماننے اور ذاتی ماننے والا ہر دور کا مشرق کم مانتا تھا اور آتا مانتا تھا تمہارے نزدیک جب تم کہتے ہو کہ شرک نام ہے مساوات کا اور ذاتی کا تمہارے قول کے مطابق تو چاہیے کہ آج تک دنیا شرک سے خالی ہے آج تک دنیا آج تک دنیا میں شرک ہوا ہی نہیں سرے سے چونکہ تمہارے نزدیک شرک نام ہے مساوات کا اور مساوات کا قائل آج تک پیدا ہی نہیں ہوا لہذا دنیا شرک سے بھی کیا ہے خالی ہے حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہان اکثر ہم مشرقین اکثر دنیا شرک کرتے کرتے مر گئی ہے سن رہے ہو تمہارے نزدیک آج تک دنیا شرک سے خالی ہے کیونکہ تمہارے نزدیک شرک نام ہے مساوات اور ذاتی کا اور مساوات اور ذاتی کا آج تک قائل دنیا میں پیدا نہیں ہوا لہذا دنیا میں آج تک کبھی شرک ہوا ہی نہیں ہے سیرے سے حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کون اکثر ہم مشرقین اکثر لوگ جو تباہ شدہ ہیں وہ سارے کے سارے مشرق تھے وہ سن رہے ہو سنو بات آگے چل رہا ہوں. جب شرک نام ہے مساوات کا اور نام ہے ذاتی کا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آج تک کوئی دنیا کے اندر ذاتی اور مساوات کا جب قائل پیدا نہیں ہوا تو خدا نے جو ان پر فتوا دیا شرک و کفر کا یہ ظلم ہوا نہ ہوا انبیاء نے جو ان پر شرک و کفر کا فتوہ دیا یہ ظلم ہے نہیں ہے پھر اللہ نے ان کو عذاب نازل کر کے جو تباہ کیا یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے نہیں ہے جبکہ شرک نام ہے مساوات اور ذاتی کا اور قوم سمود قوم میں سالے قوم حود قوم لوت وہ مساوات اور ذاتی کے قائل ہی نہیں تھے سرے سے وہ سرے سے مشرے ہی نہیں تھے تو خدا نے ظلم نہیں کیا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا وہ سن رہے ہو خدا کا ان پر فتوا لگانا اور خدا کا ان کو عذاب نازل کر کے تباہ کرنا یہ جی بھی ان پر کیا بنتا ہے معلوم ہوتا ہے ان باتوں سے کہ شرک صرف مساوات اور ذاتی کا نام نہیں ہے اور قطان نہیں ہے ورنہ تو یہ سارے اعتراضات لازم آتے ہیں نعوذ باللہ خدا بھی ظالم بنتا ہے انبیاء بھی ظالم بنتے ہیں کہ شرک و کفر کا فتوا لگا کر ان کو تباہ کیا گیا اور لازم آتا ہے کہ دنیا شرک سے خالی ہے آج تک دنیا میں شرک آئی نہیں لیکن یہ باتیں ساری باطل ہیں فالحاظہ تمہاری بات کے شرک نام ہے مساوات اور ذاتی کا جو ملزوم ہے وہ بھی چاہے بات باطل, ہاں باطل ہاں لازم باطل تو ملزوم بھی ہاں باطل, ہاں باطل ہاں ہاں ہاں ہے بات ہاں ہاں سمجھائیے جی جی نیچے دیکھو آیت لکھی ہے بس میں نے وہ سارا آپ کو سمجھا دیا ہے یہ عبارت ہے نا اردو کی وہ ساری میں جی نے سمجھا جی دی ہے ماخذ نمبر ون جو میں اکثر ہوں بلا بہوم مشرق اور نہیں وہاں اکثر ان کے اللہ پاک پر مگر دراہ لے کے وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں اکثر کیا ہے مشرق اکثر کیا ہے آگے دیکھو کل سیرو فن گرو کے حضرت فرماد ہونے چلو پھرو زمین کے اندر پر دیکھو تم آنکھوں سے کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزرے ہیں من قبلو اس سے پہلے کان اکثر ہوں مشرقی کان اکثر ہوں اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے معلوم ہوا دنیا میں زیادہ تر رہا ہے شرک زیادہ تر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ شرک نام ہے مساوات اور ذاتی کا ذا ان کے قول پر تو لازم آتا ہے کہ دنیا میں کبھی شرک آئی ہی نہیں آئی سن رہے ہو اب فرماتے ہیں کہ میں تمہاری سہولت کے لیے دو عنوان ذکر کرتا ہوں ایک منفی اور ایک مثبت ایک منفی میری طرف دیکھو منفی عنوان ہے پہلا منفی عنوان یہ ہے کہ آج تک کوئی مشرک اور خاص طور پر مشرقی نے مکہ اپنے معبودوں کی صفات کو باری تالا کی صفات کے برابر اور ذاتی نہیں مانتے تھے یہ منفی عنوان ہے اپنے معبودوں کی صفات کو باری تالا کی صفات کے برابر نہیں مانتے تھے ذاتی نہیں, نہیں, نہیں, نہیں مانتے, مانتے تھے اپنے معبودوں کی صفات اور کمالات کو باری تالا کی صفات اور کمالات جیسا اور جتنا نہیں سمجھتے تھے اب ہوئی باتیں اللہ ماہ مادی اور اللہ آلوسی فرماتے ہیں ول حال ون ماضام انہا تو ماسلوفی ذات ہی تالا بفات ہی غور ہے نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ بے شک وہ مشرقی مکہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ بے شک وہ ہمارے معبودات برابر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں اور صفات میں یقین اور عقیدہ تو کجا ماضام گمان ہی نہیں تھا ان کو سن رہے یقین اور عقیدت و کجا گمان ہی نہیں تھا کہ وہ برابر ہیں اگلی عبارت پڑھو حافظ کثیر رحمہ اللہ کی ماہ فقد اشرک ماہو فل الحیت اور اس کے باوجود انہوں نے شریک کر رکھا تھا اللہ کے ساتھ الہیت کے اندر صاحب کے رہو ماہو تو غیر کیوں نے باتیں کی اللہ کے ساتھ اگے ما تیرا چلاف اقرار کرنے کے باوجود ان لدینہ اباد کے بے شک وہ ہستیاں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں لا یخل لا یخلوکون سنو سنو ماکبل میں پاڑے ہو کہ کے نے مکہ کہتے تھے کہ سارے جہان کا خالق کون ہے حتہ کے ان کے مابوجوں کا خالق بھی کون ہے اللہ. اور اپنے معبودوں کے بارے میں کیا نظریہ تھا لا یخلوکون ہمارے معبود کسی چیز کو بھی نہیں پیدا کر سکتے تو فرماؤ برابر کے قائل ہیں وہ قائل ہیں کہ خدا ہر چیز کا خالق ہے ہمارے معبود کسی چیز کے بھی خالق ہیں؟ نہیں ہے تو برابر کیسے ہو یا مسئلہ لا جخل کون نہیں پیدا کرتے کسی چیز کو لا جملے کون اور نہ کسی چیز کے وہ ذاتی طور پر مالک ہیں لاجمل کون ذاتی یہاں لگانا ہے لفظ لگ ضرور ذاتی طور پر وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں اللہ ہر چیز کا کلمم بے جادی مالا کو تو پالا ہو پیچھے نہیں پالا ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک ہر چیز کا چاہے مالک ہے اور ہمارے معبود لا یمل کون کسی چیز کے مالک تو برابر ہوا یا فرق ہوا برابر ہے یا فرق, فرق, فرق ہے اگ ولا یادون بے شین اور ہمارے معبود نہیں اکیلے ہو سکتے ساتھ کسی چیز کے کوئی کام وہ مستقل اکیلے ہو کر نہیں کر سکتے شاعر مادتن عام ہے نہ کیرا ہے پھر نفیجے بعد ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے اکیلے اپنے ذاتی اختیار کے ساتھ بلے تقاد نہ ہوم یو قربو نہ ملے بلکہ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حضرات وہ معبودان قریب کر دیتے ہیں ان کو اللہ پاک کی طرف قریب کرنا سمجھ رہے ہو اگلی بارک بڑی قیمتی ہے محمرا زیرا مولا کی توجہ کے ساتھ سنو سفل عالم آہا دوں گی سفید اللہ شریک یوں ساوی فل وجود بل قدرت ول علم بل حکمت جان توتا کی شان یہ ہے نہیں ہے جہان کے اندر کوئی ہے جو ثابت کرتا ہو اللہ کے لیے ایسا شریک جو برابر ہو اللہ پاپ کو وجود کے اندر اور قدرت کے اندر اور علم کے اندر اور حکمت کے اندر اور سن رہے ہو جہان کے اندر کوئی ایسا بندہ عالم پورے جہان کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو ایسا شریک مانتا ہو جسے وہ اللہ کے برابر مانتا ہو علم میں قدرت میں اور حکمت میں آپ بتاؤ کہ کوئی جہان, جہان کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ہے معلوم ہوا کہ کوئی مشرق اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ تعالی کی صفات کے برابر ماننے والا اور ذاتی ماننے والا نہیں ہے آگے ہارا مما لم یو جد الل آنے لکیر لگاؤ لکیر لگاؤ یہاں مما لم یو یہ ایسا مذہب ہے کہ اب تک تو نہیں پایا گیا جہان کے اندر آج تک جہان کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جو برابر کا قائل ہو ہارا مما یہ تمہیں خواب میں بھی یاد رہنے چاہیے گا مما بہت سارے چپ کر کے بیٹھے ہیں چودھری ہے نا یہ ہاگا <سؤال> مما لمحیوں جد اڑ آنے <الالآن> آج تک نہیں آیا کوئی ایسا بندہ جو مساوات کا قائل ہو برابری کا قائل ہو ذاتی کا قائل ہو آج تک دنیا میں کوئی بندہ نہیں آیا لاکن نسن ویتس میں تحریک ایک سنویہ یا فرقہ ہے جو دو معبود ثابت کرتا ہے ایک کو حلیم کہتے ہیں جو اچھے کرتا، کام کرتا ہے دوسرا سفی ہے جو برے کام کرتا ہے باقی اللہ کے سوا اور معبود بنانا ففیض کا کسرا تم خیر اگلے صفح پر حافظ ابن رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارت مشرقین مشرقوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا ہو کہ جہاں ان کے دو پیدا کرنے والے آئیں اور نہ کوئی یہ کہتا تھا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے جو ساوی ہے فی صفات ہی جو ساوی ہے ایسا کوئی مشرق نہیں تھا جو کہتا ہو کہ میرا معبود اللہ کے برابر ہے صفات کے اندر اگے لم یقل ہو آہدم من مشرقینا <سؤال> لم كل ہو آدم كنل مشرقی یہ ایسی بات ہے کہ مشرقوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی بل قانو یوزون خالے كا سماوا تو ارض واحد بلکہ وہ اقرار کیا کرتے تھے کہ خالق کو سماوا و ارض ایک ہی ہے سمجھ رہے حسین اگلا علامہ معین بن صفی فرماتے ہیں انل انداز یہ یا سوبدور ہے نا جی اس کے بعد ہے نا فرا تجاللہ اندا دن و ان کا مفعول مذکور نہیں ہے نا تو مفسری نے کرام نے اس کے مفول کے اندر دو چار احتمال لکھے ہیں ایک احتمال اور تھا تالمون کے بعد نکالا گیا اب او تعلمون یہ جی او ہے یہ جی او کے ساتھ دوسری توجہ شروع ہو رہی ہے کہ تالمون کا مفول کیا ہے یا یہ ہے کہ تم جانتے ہو ان تم حاصل ہو بے وجن کے انداز جو ہیں نہیں برابر ہوتے ہو صلی اللہ پاک کو کسی طرح بھی بے کا مانا کسی طرح بھی برابر نہیں ہے وجہ ناکیرا نفی کے بعد ہے خیال کرنا جامع البجان کی عبارت ہے آگے حافظ مرحم اللہ کی عبادت پر ہو من الماروں میں سبحان ہوا عبادت اور یہ جی تو سب کو معلوم ہے کہ بے شک وہ مشرقین مکہ سب کے برابر سمجھتے جب رما بودوں کو اللہ سبحان ہو کے لگے محبت کے اندر اور تعلق اور عبادت کے اندر تعلق اللہ کا مطلب عبادت ہوتا ہے عبادت کے اندر و اللہ اور اگر یہ مطلب نہ لیا جائے فلم یق الحد ان کا تو سنم اور فی صفاتی وفی افال ہی ورنہ تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا کبھی کہ صنم یا غیر صنم من الانداد برابر ہیں رب العالمین کے صفات کے اندر اور افعال کے اندر اور خل کے اور خل کے عابد میں بھی وانما کانت في محبت و یہ تفریح محبت اور عبادت میں تھا بہرحال اوپر دیکھو یہ عبارات جو ہم نے ابھی پڑھی ہے مفسرین کرام اور دوسرے حضرات کی یہ واضح ہیں اس مسئلے میں کہ مکے کا مشرق اپنے معبودوں کی صفات کو اللہ کی صفات کے برابر سمجھنا کا عقیدہ رکھنا کا اس کا گمان ہی نہیں کرتا تھا برابری کا ماضام پیچھے گزرا ہے نا برابری کا گمان ہی نہیں تھا سمجھا نا سی کہ ہمارے معبودوں کی صفات باری تعلی کی صفات کے برابر ہوں اور آج تک ایسا کوئی مشرق دنیا میں پیدے ہی نہیں ہوا جو مساوات کا قائل ہو کوئی ایک مشرق ایسا نہیں تھا جو کہتا ہو کہ اللہ پاک کے برابر ہیں ہمارے معبود بلکہ سارے کم مانتے تھے سمجھ رہے ہو سی خصوصا پیچھے گزرا ہے لا یخل کون شیا حافظ بن کثیر رحم کی بارت لا یمل کون لا یس بدون بے شعر شہر ما شادت عام باد ہے نا اور اللہ ما جامع البجان کی بارت گزری لا تو ماسل بے وجہ کسی طرح بھی برابر نہیں ہے بس الحاصل لکھا ہے نیچے نظر آ رہا ہے ہاتھ رکھو کہاں ہا ہے فرماتے الحاصل اتنی واضح عبارات کے بعد بھی جو شخص وضد ہو کے مشرقین اپنے معبودوں کے صفات کو مستقل اور ذاتی مانتے تھے ایسے لا علاج کا علم دنیا میں کوئی علاج نہیں ہی. کوئی علاج ہے؟ اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ آپ حضرات کہتے ہو میری طرف دیکھو گے میں سمجھا دوں بات کہ مشرقین مکہ ہوں یا دیگر مشرقین ہوں آج تک کوئی مساوات کا قائل حالانکہ قرآن میں آ چکا ہے اللہ نے فرمایا سورہ انعام عام کی ابتدا کے اندر فمل کا فرو بے رب ہم یاد الم الین کا فرو یاد سے عدل کا منع برابری ہوتا ہے یعنی جو لوگ مشرق کافر ہیں وہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر بناتے ہیں کیا بناتے ہیں برابر کرتے ہیں یہ تو صاف بتا رہی ہے آیت اور آیت ہے کیا کے دن مشرقین اپنے مابوزو سے کہیں گے کمب ربل عالمین دنیا میں ہم تمہیں رب العالمین کے برابر کیا کرتے تھے سمجھ رہے ہو یہ دو آتے اثر و ہیں اس بات پر کہ مشرقین مساوات اور برابری کے قائل تھے سوال سمجھ آیا ہے اب جواب ارض کروں پہلا جواب یاد علون کے اندر دو توجیے ہیں کتنی توجہیں ہیں ایک یہ ہے کہ یاد عدول سے ہے سے ہےل اے اراضی جی؟ سمین کا فرو بے رب ہم توحید ہی یعنی وہ اللہ کی توحید سے اے کرتے ہیں سمجھ رہے ہو جب اس کا منع ادول اور اے کیا جائے گا تو فلاح دلیل ہے تمہارے لیے کوئی دلیل ہے نہیں یہ فلا اعتراض اعتراضی بار نہیں ہوگا اعتراض تب آئے کہ یا دلون کا مانا فقط کیا ہوئے عادل اور برابری جہاں جا دلون کا ایک مانا کون سا ہے عدول والا اراز والا کہ وہ لوگ رب اپنے پروردگار کی توحید سے اعراض کرتے ہیں اس لیے کوئی اعتراض نہیں ہے البتہ دوسرا معنی یاد لو ان کا عادل بھی آتا ہے کون سا برابری والا اب اس کا جواب ہے ہا یہ عبارت چھوٹی سی کھڑی ہے یہ بھی پہلو یہ جو میں نے ابھی معنی کیا ہے نا پہلا جی کہاں کھڑی ہے آ ہے نا سفر چوہتر کھولو نا یاد عن الحق لذی ہوا توحید ہو لکھا ہے نا جی عدون کرتے ہیں اعراض کرتے ہیں حق سے جو وہ کیا ہے توحید ہے اب میری طرف دیکھو اصل جواب اب آ رہا ہے یاد کو عدل سے بناؤ تصویہ اور عدل دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اب جواب جواب یہ ہے کہ واقعی مشرقین اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے لیکن ذات اور صفات میں نہیں اور قطعا نہیں ذات اور صفات میں نہیں اور بلکہ برابر سمجھتے تھے عبادت میں محبت میں اور تص میں یہم میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ یہ لفظ یاد کر لو برابر جو سمجھتے تھے عبادت میں محبت میں اور تص میں یہم میں ذات میں اور صفات میں برابری کا نہ ان کا عقیدہ تھا نہ وہ برابر سمجھتے تھے سمجھ رہے ہو برابری سے مراد ان دو آیات کے اندر تین چیزیں ہیں عبادت محبت اور تسمیا اب سنو وضاحت اللہ کی منت دیتے اپنے بزرگوں کی بھی منت دیتے اللہ کو پکارتے بزرگوں کو بھی اللہ کو سکھے کرتے بزرگوں کو بھی اللہ کے گھر کا پھیرا کرتے بزرگوں کے بھی پھیرے اللہ کو مشکل کشا سمجھتے بزرگوں کو بھی مشکل کشا اللہ کو حاجت روا عالم الغیب سمجھتے بزرگوں کو بھی حاجت روا عالم الغیب <تصفح> یہ ہے تصویہ عبادت کے اندر برابری کرتے تھے اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے بزرگوں کی بھی باقی یہ بات بالکل نہیں ہے کہ علم میں اور دیگر صفات میں اللہ کے برابر مانتے تھے کیا مانا کہ جس طرح اللہ کی صفات ذاتی اور لامحدود ہیں ہمارے بزرگوں کی صفات بھی ذاتی اور جس طرح میں پیچھے سمجھا چکا ہوں برابری ہے لیکن ذات اور صفات میں نہیں اور قتن نہیں بلکہ برابری عبادت میں محبت میں اور تس میں عبادت میں محبت میں اور عبادت میں نے سمجھا دی ہے کہ اللہ کی بھی عبادت کرتے بزرگوں کی بھی اللہ سے بھی ما فوق اسباب محبت کرتے بزرگوں سے بھی ما فوکل اسباب اللہ کو عالم الغائب حاجت روا حاضر ناظر سمجھ کر محبت کرتے بزرگوں کو بھی حاجت روا حاضر ناظر سمجھ کر محبت جس طرح اللہ کی رضا کے طالب ہوتے بزرگوں کی رضا کے بھی اللہ کی ناراضگی سے جس طرح ڈرتے بزرگوں کی ناراضگی سے بھی یہ محبت ہو گئی اور تسمیہ کا کیا معنی ہے جس طرح اللہ کا نام رکھتے تھے عالم الغیب بزرگوں کا نام بھی رکھتے تھے جس طرح اللہ کا نام رکھتے تھے مشکل کشا بزرگوں کا نام بھی رکھتے تھے جس طرح اللہ کا نام رکھتے تھے بیٹا دینے والا بزرگوں کا نام بھی رکھتے تھے بیٹا دینے والا جس طرح اللہ کا نام رکھتے تھے کاروبار میں برکتیں دینے والا بزرگوں کا نام بھی رکھتے تھے کاروبار میں سمجھ رہے ہو یہ تسمیہ ہے نام اللہ والے نام و بزرگوں کے لیے استعمال کرتے تھے انشاءاللہ پڑھیں گے نا سب حسما ربے کل وہ کروں گا کہ بعض علماء فرماتے ہیں اسم کا لفظ زائد ہے سنجا مراد ذات باری تعالیٰ مسمہ مراد ہے ذکر ہے اسم کا مراد مسمہ ہے لیکن بہت سارے محققین اس طرح میں کہ اس بات کی ضرورت نہیں ہے اللہ کہتا ہے جس طرح میری ذات پاک ہے اسی طرح میرا نام بھی خود پاک ہے نام بھی کیا ہے ہاں میرے نام کے اندر جو تم شرکت کرتے ہو کہ میرا نام دوسروں پر استعمال کرتے ہو یہ بھی تمہارا شرک ہے جس طرح میری ذات پاک ہے میرا نام بھی کیا ہے پاپ بہرحال اللہ کا نام وہ استعمال کرتے دوسروں پر کتنی چیزوں میں مساوات تھا दी. عبادت میں محبت میں اور تسمیہ میں باس نسوی کوم درست ہے بے بیمان عدل بھی درست ہے لیکن عدل و مساوات ذات اور صفات میں مراد نہیں اور قطعا نہیں بلکہ ذات اور صفات کے علاوہ عبادت محبت اور ہیں اب پڑھو عبارتیں بزرگوں کی عبارتیں پڑھو تاکہ مسئلہ واضح ہو عبارتیں بہت ہیں تین عبارتیں جو کھڑی ہیں بس میں یہ جی پڑھ رہا ہوں جو سبون اب ہی غیر فل عبادت جو سبون اب ہی غیر برابر کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسروں کو ذات و صفات میں ذات و صفات میں برابر کرتے تھے کس بات میں فل عبادت عبادت کے اندر جلالین ابو سعود خاجن مہامی آگے لے انا سو نا کم اجو ال اسنام ہو کیونکہ تاخیر ہم نے برابر کیا تمہیں آئے اسلام بیچ مستحقوں نے عبادت کے ساتھ رب العالمین کے فیستح کا کل عبادت ہاں بس یہ سوال ختم ہو گیا میری طرف دیکھو حضرت میں اور سوال عرض کر رہا ہوں سائل کہتا ہے چلو تم نے یہاں سے تو جان چھڑوا لی ہے جی اذن دنوں کو مورجا سے پارا اول کے اندر کھڑا ہے فلا تج آلو للہ ہے انداز انداد نہ بناؤ انداد جمع ہے ند کی کس کی جمع ہے اور ند کس کو کہتے ہیں لغت کے اندر کہتے ہیں ال المناوی کیا ہے وا کے ساتھ دال نہیں ہے خیال کرنا المسل مناوی واب کے ساتھ ہے کیا من ہے المسل المناوی کا سنو بات دو آدمی جو طاقت میں برابر ہوں طاقت میں جتنا طاقت اس کی ہے اتنا طاقت اس کی ہے اور ارادے میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں میں ارادے میں ایک دوسرے کے کیا ہوں میں دشمن ہوں میں. سمجھا مثال کے طور پر زید اور عمر دو چودھری ہیں بڑے جائیداد میں مال میں دوستی تعلق میں عہدے میں دونوں برابر ہیں طاقت دونوں کی برابر ہے لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہیں ایک کہتا ہے میں بکر کو جیل میں ضرور جلواؤں گا دوسرا کہتا ہے میں بکر کو جیل میں جانے نہیں دوں گا سمجھ رہے ہو جی اس کو کہتے ہیں ال المناوی وہ جو مسل ہوے برابر ہوں میں اور مناوی ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہوں مناوات سے ہے سمجھ رہے ہو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر اور اللہ کے مخالف سمجھا کرتے تھے سوال اب آ رہا ہے اللہ کہتے ہیں فلاں تجالو اللہ ہے معلوم ہوا وہ لوگ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر اور اللہ کے مخالف مانتے تھے وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے معبود طاقت میں خدا کے برابر ہیں ارادے میں اس کے مخالف ہیں. سمجھ رہے ہو جی. یہ آیا ہے حضرت قاضی بیزابی کا حوالہ لکھا ہے ون ندو المسل مناوی ہاں ند کس کو کہتے ہیں مسل وہ مسل جو مناوی ہو جو مخالف ہو دشمنی رکھتا ہو سمجھ رہے ہو جی میری طرف دیکھو اب جواب شروع کر رہا ہوں پہلا جواب کہ مشرقین مکہ اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر مانتے تھے یہ بات کتان کتان درست نہیں ہے یہ بات کتان درست ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے معبودوں کی صفات کو باری تالا کی صفات کے برابر مانیں مقبل کے اندر وضاحت کے ساتھ آپ ان کی عقائد پا رہے ہو میری طرف دیکھو میں شمار کر رہا ہوں وہ کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے ہمارے معبود اللہ خالق ہے ہمارے مابود مخلوق ہیں پیدا کردہ ہیں خالق مخلوق برابر ہو سکتا ہے وہ کہتے تھے اللہ معبود ہے ہمارے معبود اس کے عابد ہیں عابد معبود برابر ہو سکتا ہے وہ کہتے تھے اللہ تبارک وطالعہ جہان کے ہر کام میں تصرف کرتا ہے ہمارے معبود ہر کام میں تصرف نہیں کرتے مخصوص علاقوں میں تصرف کرتے ہیں وہ کہتے تھے اللہ تبارک و چھوٹے بڑے ہر کام میں تصرف کرتا ہے ہمارے معبود صرف چھوٹے کاموں میں تصرف کر سکتے ہیں بڑے کاموں میں نہیں وہ کہتے تھے جب اللہ پاک کوئی پکا فیصلہ کر دیتا ہے چھوٹے کاموں میں تو ہمارے ماں کو اس کے بدلنے کی طاقت نہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالی ہمارے بزرگوں کو پکڑے ہوئے کو چھڑا لیتا ہے اللہ کے پکڑے ہوئے کو ہمارے بزرگ <سؤال> نہیں چھڑا سکتے تو فرماؤ آپ وہ برابر سمجھتے تھے یا کام مانتے تھے جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے پکڑے ہوئے کو ہمارے معبود نہیں چھڑا سکتے ہمارے معبودوں کے پکڑے ہوئے کو خدا چھڑا لیتا ہے تو اب یہ کم مانتے ہیں یا برابر مانتے ہیں بہرحال پہلا جواب یہ ہے کہ برابر ماننے والی بات ان کے گمان میں بھی نہیں تھی وہم میں بھی نہیں تھی یہ بات ہم سر والی اور مخالف والی المسل المناوی والی بات وہ ان کے وہ گمان میں بھی یہ بات میاں پیچھے پاڑ آئے ہو کل میں یون جی کم من ظلمات بلے ول باہر تد اون ہوں تجر اونگ خفیت ان لین من ہا زیلن کو لاہ ہو یون جی کم من ہا و کر من سم ان وہ مانتے تھے کہ خشکی کی بڑی بڑی مصیبتیں جو ہیں ان میں ہمارے مابوج کچھ نہیں کر سکتے اللہ ہماری مدد کرتا ہے پڑھائے ہو یہ بھی پڑھائے ہو کہ سمندر کے اندر ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے معبود کام نہیں کرتے اللہ ہی کام کرتا ہے تو اتنے عقائد کے باوجود وہ ہمسر کے قائل ہو سکتے ہیں مخالف کے قائل ہو سکتے ہیں ہمسر اور مخالف والا عقیدہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سمجھ رہے ہو عبارتیں پڑھو اب علامہ آلو سی وفظ الحو اور کاضی بھی لکھتے ہیں و حالحا تو ماسل ہوفی ذات ہی تالا و صفات ہی اور حال یہ ہے کہ بے شک وہ مشرقی نے مکہ اعتقاد تو کجا گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ بے شک وہ ہمارے معبود برابر ہیں اس اللہ پاپ کے ذات اور صفات میں ولا تو خالف ہو فی اور نہ یہ گمان کر سکتے تھے کہ اللہ کے مخالف ہیں افال کے اندر وہ اندو حال تو کرے بوم البحانفا <الْفَاهَا> یہ جی بارت ابھی گزرائی اگلی بارت پڑھو اللہ شری کی کانو جو سمونا سنام بیش میں ہی اور ہے نہیں اے کانو جو سمون سنام بیش میں ہی تھے وہ نام رکھا کرتے تھے اپنے بھتوں کا اللہ والا نام بھائی انہا بھی معجو اور تعظیم کیا کرتے تھے ان کی ساتھ ان افعال کے جو تعظیم کیا جاتے اللہ ساتھ اس کے من القورا بھی قرب کا ذریعہ جو ہے عبادت مالی وغیرہ وہ منت منو تھی وہ مقام جب وہ نہا تو خالف اللہ ہے اور نہیں تھے وہ گمان کیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے معبود اللہ کے مخالف ہیں اور اس کے دشمن ہیں یہ گمان ہی نہیں کرتے تھے فام سرو نمبر چار پڑھ رہا ہوں شیخزادہ لکھتے ہیں جانی ان اسلام انداز تعالی یعنی بے شک اسنام اللہ کے انداز نہیں ہیں اللہ کے انداز حقیقتا حقیقتا بھی نہیں حقیقتا بھی بہ بظاہراً اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ کوئی اللہ کا مقابل نہیں वला به حسب اور خود مشرکین نے مکہ کے اعتقاد کے اندر بھی وہ انداد نہیں تھے لاعتقادهم انھا وسائل مقتربۃ الیہ تعالی تو مست اعتقاد رکھنے ان کے کہ بیشک یہ معبودان وسائل ہیں جو قریب کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی اتقاد کے ان کے اعتقاد اندر لا انداد معادیات لا انداد انداز مواد نہیں ہیں انداز جو دشمنوں میں وہ نہیں ہیں سمجھ رہے ہو سی اچھا سن بس سن الجواب سان پر آ رہا ہو میں باتیں چھوڑ رہا ہوں ترجمہ دیکھ لینا تم لکھا ہے میری طرف دیکھو وقت قلیل ہوتا ہے نا جی کتاب لمبی ہے اور کتاب بھی رکھی ہے اس لیے دوسرا جواب لغت عرب کے اندر ند کا معنی وہی ہے جو تم نے ذکر کیا ہے المسل مناوی لغت عرب کے اندر واقعی اس کا مانا ہے المسل لیکن قرآنی اصطلاح کے اندر ند کا معنی متلا کا مشورہ کیا مراد ہے بس لغت عرب کے اندر واقع اس کا معنی وہی ہوتا ہے المسل لیکن لغت عرب کے چھوڑ کر قرآنی اصطلاح میں آؤ قرآن پاک کے اندر ند کا معنی ہوتا ہے مطلقاً ہر وہ چیز جو دوسرے کی شریک ہو وہ اس کو کیا کہتے ہیں ند کہتے ہیں مطلقاً شرکا ہاں اب وہ شرکا مساوات والے عقیدے والا ہو یا کم والے عقیدے والا ہو علم ذاتی والا ہو یا علم ملت ملت علم محدود والا یا سفارشی سمجھا جائے اللہ پاک کا یا شریک سمجھا جائے جتنی صورتیں ہیں شورا کی وہ ساری کی ساری اس کے اندر داخل ہیں اور اس کا معنی متلقن شورا ہے اس کا معنی کیا ہے بلکہ ترقی کر رہا ہوں بلکہ ہر وہ چیز جو دو دوسری چیز کے مشابہ ہے کسی صفت میں فی وصف من او سمجھا عربی میں اس کو بھی کیا کہتے ہیں ند کہتے ہیں اصل لغت کے اندر وہی مانا ہے الماسل مناوی لیکن اصطلاح قرآن کے اندر ند کا مانا کیا ہوتا ہے متلقن شرا کا گئے ہے متلقن کا اس کا معنی ہوتا ہے بلکہ ہر وہ چیز جو دوسری چیز کے مشابے ہو فی وصف من اور کسی سی وقت کے اندر مشابے ہو عربی میں اب تسو کر کے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے ند کہا جاتا ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے برابری والا عقیدہ ہوے ہو یا نہ ہوے اب دیکھو الجواب سان کی بارک پر ہو الجواب ثانیانی کے ند کا معنی یقین وہ ہے جو سائل نے ذکر کیا ہے لیکن بھائی اتفاق کے مفصرین استعمال میں یہ معنی مراد نہیں ہے بلکہ قرآن استعمال میں لفظ ند سے مراد مطلقاً انشورہ کا ہے خاضات میں یا صفات میں یا افعال و تصرفات میں یا نام و محبت میں یا عبادات میں پھر انشورا کا کو خا خدا کریم کا مد مقابل اور برابر کا مخالف مانا جائے یا ماتاہتے خدا تصور کر کے ان کی پرستش کو تقرر خدا بندی کا ذریعہ مانا جائے اور پھر ان شرکا کے صفات کو ذاتی اور مستقل مانا جائے یا خداوند بندے کریم کی عطا کردہ تسلیم کیا جائے غرض کے شرک کی تمام اقسام کی صورتیں لفظ ند کے نیچے داخل ہیں اور لفظ ند مد مقابل اور مخالف والے معنی میں منحصل نہیں بلکہ متلک ان کا پر بولا جاتا ہے اگرچہ مد مقابل اور مخالف نہ بھی ہو سمجھ رہے ہو آگے کل میں ند کی استعمال لکھی ہے نا جی لکھا ہے چلو آگے چلو بلکہ مختصراً یہ کہ جو شہ کسی صفت میں دوسری شہ کے مشابے ہو عربی محاورہ میں پہلی شہ اسی صفت میں دوسری شہر کی ند کہلاتی ہے اگرچہ باقی صفات میں مشابعت نہ ہو اور اگرچہ پہلی شہر دوسری شہر کے مد مقابل و مخالف نہ ہو بہرحال ند کے استعمال کے لیے کسی ایک وف میں مماثلت کافی ہے اور جمی اوصاف صاف میں مماثلت ضروری نہیں یہی وجہ ہے کہ کسی مفصل نے ند مت سے مدے مقابل والا مراد نہیں لیا بلکہ تسمیہ اور عبادت اور باقی لوازمات عبادت کے شریک مراد لیے ہیں سمجھ رہے ہو مافت نمبر دو میں پڑھ رہا ہوں ومن شاباش ان فی وسیم ومن شاب اور وہ انسان جو تش دیتا ہے کسی چیز کو بیچ کسی سی وقت کے بیلا ہو مسر ہو کہا جاتا ہے جو اس کی مسل ہے وہ شب ہو, ہو فی زال کل بس و ندو ہو اس صفت کے اندر وہ اس کی ند ہے دون بقیت اوصافی بکیہ اوصاف کے علاوہ اگلی بار کلامہ خفاجر رہ مولا کی بتا کی کو ان ندا کما سمے فن اور تاکیق اس کی یہ ہے کہ بے شک لفظ ند جس طرح کہ سنا ہے تو نے اس کو ابھی بہ میں اصل لغت نظیر و اصل لغت کے لحاظ سے مطلق نظیر کو نہیں کہتے بل نظیر و کلیر خالف ہوگا بھائی نہ کا بھائی اتباد ان کا بلکہ تیری وہ نظیر جو تیجی تیری مخالفت کرے اور تو سے نفرت کرے اور تو سے دور ہوئے مانن سما تو اس سے ہے پھر فراخی کر دی گئی اس کے اندر فسوں میلے مطلق مصرے تو پھس اسے متلک مصر کے لیے استعمال کیا گیا ہے کس کے لیے سن رہے ہو جی. اگلے صفحے پر آ جاؤ فائدہ لکھا ہے فائدہ جی. جی. فرماتے ہیں قارئین کرام کے اطمینان کے لیے ند کی مراد کی تاجین میں مفسرین حضرات کے تفسیری جملے عرض کرتا ہوں تفسیری جی. جی. پڑھو اب ماخذ نمبر اول فلا تجاللہ فام سلف نمبر تابود کئی عبادت اللہ ام سال وہ معنی آ گیا وہ معنی مسل مناوی والا آیا ہے یہاں مفصرین کرا میں مسلم والا مانا نہیں کیا بلکہ ام سالن تابود نم عبادت عبادت میں برابری مراد لے رہے ہیں جی ماخذ نمبر دو نیچے لکھا ہے بجاللہ اندادہ فامسل نمبر اول علامہ نصفی امادی پانی پتی اور علوسی آلوسی بلفظ لکھتے ہیں تسمیت اوفل عبادت تسمیہ اور عبادت کے اندر مثال مراد ہے وہ مانا مراد نہیں ہے آگے دیکھو ماخذ نمبر تین بجال ہے اندادا علامہ امادی اور علوسی فرماتے ہیں شہر کا آفل عبادت یہ تو ہم نے بڑی محنت کی ہے اب ہم خود قرآن و حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ ند کس کو کہتے ہیں قرآن کس کو ند کہتا ہے حدیث کس کو ند کہتی ہے سمجھا سر میری طرف دیکھو گے میں سمجھا دوں بات اللہ نے فرمایا بامن سے مند اندادا بمینا سے مندو نلہ اندادا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا انداد بنائے ہوئے ہیں یا اللہ تو وضاحت تو فرما کے انداد انہوں نے کس طرح بنائے ہیں کیا مطلب ہے انداد بنانے کا الماسل المناوی انہوں نے بنایا ہوا ہے فرما نانا یو نہ ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں خدا نے خود وضاحت کر دی ہے یتخذ من مندون اللہ انداد بناتے ہیں کیا مطلب جو ہبو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں کچھ سمجھ آیا ہے جی قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ انداز بنانے سے مراد اتخاض الداد سے مراد یہ قطعا نہیں ہے کہ وہ خدا کے برابر مانتے ہیں بلکہ فرمایا جو ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ سن رہے ہو جی اب سوال ہوگا کہ کیا محبت رکھنا غیر اللہ کے ساتھ ممنوع ہے اس عجب سے تو یہی نکلتا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ محبت رکھنا حالانکہ غیر اللہ کے ساتھ محبت رکھنا بعض اوقات فرض ہے بعض اوقات سنت ہے بعض اوقات مستحب ہے نبی علیہ سلاد و غیر اللہ ہیں یا اللہ ہیں حضرت کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے نہیں ہے خیر قرآن خیر اللہ ہے نہیں ہے اس کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے نہیں ہے والدین غیر اللہ ہے نہیں ہے ان کے ساتھ محبت رکھنا فرض ہے نہیں ہے بیوی بی کے ساتھ محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی مرحبت بچوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے نہیں ہوتی کتابوں کے ساتھ محبت ہے نہیں ہے مکان کے ساتھ محبت ہے نہیں ہے کپڑے کے ساتھ محبت ہے اینک کے ساتھ محبت ہے گھڑی کے ساتھ محبت ہے محبتیں ہیں نہیں ہیں تو یہ ساری حرام ہیں یہ ساری بعض فرض ہیں بعض سنت ہیں بعض مست ہیں اللہ نے کیوں فرما دیا جو ہبو اللہ کے اس سے تو ہمیں خدشہ پڑتا ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ محبت رکھنا جائز نہیں ہے اللہ پاک نے جواب دیا میاں میں مطلق محبت نہیں کہہ رہا کا ہب اللہ کیا کہہ رہا ہوں اللہ والی محبتیں رکھتے ہیں کون سی محبتیں مطلق محبت کے عدم جواز کا میں فتوا نہیں دے رہا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ وہ محبت رکھتے ہیں جو خدا کے ساتھ رکھنی چاہیے کون سی محبت جس طرح خدا کو عالم الغیب امبا فوکل سباب سمجھتے ہیں حاضر ناظر حاجت روا سمجھتے ہیں اسی طرح وہ اپنے بزرگوں کو بھی عالم الغیب حاضر ناظر حاجت روا سمجھتے ہیں وہ سمجھ رہے ہو جی جو تعظیمیں اللہ کی کرتے ہیں وہی تعظیمیں ان بزرگوں کی کرتے ہیں یہ ہے یہ ہے محبت مطلق محبت کی میں نفی نہیں کر رہا میں کہتا ہوں جو ہبو نہ ہوں لیکن کہ اللہ والی محبتیں رکھتے ہیں یہ نہ ہے معلوم ہوا قرآن نے بتا دیا کہ انداز کا معنی ہمارے نزدیک مسل مناوی مسل مناوی نہیں ہے بلکہ ند فل محبت ہے محبت, محبت ہے ند فطر فل عبادت ہے ند فتمیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ کچھ سمجھ آیا ہے, ایبا ایبا ایبا ہے ابھی میں نے بتایا تھا نا تین چیزیں عبادت محبت اور تسمیہ یہ برابری مراد ہے یہ محبت مراد ہے اور مطلق محبت کی نفی نہیں ہو رہی بات سمجھیے اب ایک اور بات ہے یہ ہے عقیدے کا مرحلہ کون سا مرحلہ ہے مرحلہ. کہ عقیدے کے اندر دل کے اندر ان کے ساتھ محبت ہے کون سی محبت اللہ والی مرحلہ. کون سی محبت مرحلہ. اللہ اب مرحلہ آ گیا جب دل کے اندر محبت آئی تو پھر ظاہر اور عاملا ان کی آگے جھکنا شروع کر دیا ان کے آگے جس طرح خدا کے آگے جھکتے ان کے آگے بھی جس طرح خدا کے گھر کا طواف کرتے ان کی گھر کا بھی طواف کرتے جس طرح خدا کی منت منوتی دیتے ان کی بھی منت منوتی جس طرح خدا کو پکارتے ان کو بھی یعنی خدا والی تعظیمیں شروع کر دی جو تعظیمیں اللہ کی تھی وہی تعظیمیں ان بزرگوں کی شروع کر دی محبت جب اللہ والی آئی تو تعظیمیں میں بھی محبت جب اللہ والی آئی تو تعظیمیں بھی اللہ والی آ گئی جو تعظیمیں اللہ کے لیے تھیں وہی تعظیمیں ان بزرگوں کے لیے کرنے لگ گئے یہ مرحلہ کون سا ہے عملی مرحلہ ہے کون سا مرحلہ ہے اور سنو سنو بات آگے چل رہی ہے بڑی قیمتی بات ہے پہلا مرحلہ اعتقادیہ ہے یوہبونہم ہبون اللہ والی محبت رکھتے ہیں لیکن محبت دل میں ہوتی ہے پھر انہوں نے مرحلہ عملیہ جب آیا تو کیا شروع کر دیا تعظیمیں جا وہ تعظیمیں جو اللہ کے لیے تھیں وہی ان بزرگوں کے لیے جب جو ہبو کا حب اللہ آیا اللہ والی محبت ان کے ساتھ آئی تو اللہ والی تعظیمیں بھی ان کے لیے شروع کر دی جو تعظیمیں خدا کے لیے تھیں وہی تعظیمیں ان کے لیے جس طرح خدا کو رکو کرتے ان کے لیے بھی کرتے خدا کو سجدہ کرتے ان کے لیے بھی کرتے خدا کو پکارتے ان کو بھی سن رہے ہو لیکن یہ عمل جو ہے وہ دل کے عقیدے کی علامت ہے یہ عمل جو ہے وہ دل کے عقیدے کی چاہے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان اور ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے وہ سن رہے ہو اس لیے مفسرین کرام اللہ ان کی قبریں منور فرما دے وہ یو کا کحب اللہ کا معنی کرتے ہیں یعظمونہم کا تعظیم اللہ جو عزمون اللہ, اللہ والی تعظیمیں انہوں نے شروع کر دی ہیں بزرگوں کے لیے حالانکہ جوحب ان احم کو کا معنی نہیں ہے جو عزمون کا تعظیم اللہ محبت اور چیز ہے تعظیم اور ہے چیز ہے لیکن محبت پر دلالت کرنے والی چیز کون سی ہے وہ تعظیم ہے محبت ہے پر دلالت کرنے والی چیز کون سی ہے, محبت, ہے, ہے محبت کا پتہ ہمیں نہیں ہے وہ دل کا کام ہے ہم تو ظاہر کو دیکھیں کہ جب ہم نے ظاہر میں دیکھا تو وہ تعظیمیں کرتے ہیں ہم نے کہا اللہ کہتا ہے میرے والی تعظیمیں دوسروں پر خرچ کر رہے ہیں یہی انداز بنانا ہے یہی کیا بنانا ہے بہرحال خدا نے خود بتا دیا کہ ند سے مراد چاہے جو حبونہم نہ باس اور کچھ نہیں ہے ند سے مراد المسل المناوی نہیں ہے اب دیکھو ومن الناس من يتخذ من دون کا ترض استدلال لکھا ہے مرحلہ اے اعتقاد بزرگو توجہ ہے نہیں ہے اب یہ اردو میں پڑھ رہا ہوں ضرور پڑھوں گا قرآنی رہنمائی کلمہ جو ہی سے یہ جی آئے کہ مشرقین کا معاملہ اپنے انداز سے صرف یہ تھا کہ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے نہ یہ کہ ان کو اللہ تعالی کے ہمسر اور مقابل مانتے تھے لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ماتا محبت سے تو کوئی مسلمان خالی نہیں ہے بلکہ بعض محبت اسلام میں فرض اور آئین ایمان ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آلو اصحاب علیہم الرضوان اور جمی علماء و کرام سے تو اس سے لازماتا ہے کہ معاذ اللہ تعالی سارے مسلمان ہی مشرق بن جائیں چونکہ تمام مسلمانوں میں بلا رہے مخلوق کی محبت پائی جاتی ہے تو قرآن پاک نے اپنے مو رنگ میں کہوب بلّہ کا کلمہ بڑھا کر اس چبوں کو دفعہ فرما دیا کہ مشرقین کی محبت اپنے انداز سے ماتا طلس کے قبیل سے قطع نہ تھی اور نہ یہ شیر ہے بلکہ ان کے ساتھ اللہ تعالی والی محبت رکھتے تھے جو مافو گلس باب کے قبیل سے ہے یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کو مافو گلس باب و نقصان کا مالک اور ہر وقت ہر ایک کی پکار اور فریاد سننے والا اور ہر ایک کے دکھ درد اور حال کو دیکھنے والا مرادیں پوری کرنے والا عالم الغیب اور سینے کے راز جاننے والا مان کر اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اسی طرح وہ اپنے ماں کو بھی معاف کر سباب غیب دان نفع و نقصان کے مالک ہر ایک کی پکار سننے والے اور حاضر و ناظر مان کر ان سے محبت رکھتے تھے اور اس قسم کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے مخلوق کے ساتھ جائز نہیں بلکہ شیئر قائد ثانیہ عملیہ یہ تھا کہ یہ شرکیہ محبت چونکہ ایک بتنی چیز تھی اس لیے اس کا اظہار یوں کرتے کہ اس محبت شرکیہ کے ماتات وہ تعظیمات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے مثلاً رقوسی کا پگار نظر قسم وغیرہ وہ سب کی سب ان انداز کے لیے بجا لاتے نہ یہ کیوں کو مد مقابل اور مخالف مانتے تھے مفسری نظرات کی قرآن سمجھی بھی قابل داد ہے جب انہوں نے دیکھا کہ محبت قلبی چیز ہے اس کے علم اس کے سمرات اور لوازمات کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے انہوں نے اس کی تفصیل لازم ہے محبت یعنی تعظیم کے ساتھ کیا ہے چنا چل رہا معائن بن سفیل رحم اللہ فرماتے ہیں جو عزم کا تعظیم بات سمجھ آ گئی ہے اب آگے دیکھو حافظ کئی محم اللہ کی بات اخبر تعالی ان من احب من دون الله عائشاً كما يحب الله تعالی اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی ہے کہ بے شک وہ انسان جو محبت رکھتا ہے اللہ کے سوا کسی چیز کے ساتھ اس طرح جس طرح اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے تو فهو بما نتاخذ من دون الله اندازه تو وہ ان لوگوں سے ہے جس نے اللہ کے سوا ند بنا لیے فها ذا ندون حالا ندن یہ محبت کے اندر ندھ لا لاف الخل کے ربوبیت خل کو ربوبیت میں نہیں آئے تو ان آدم عال ارض جی پس بچ کسی ایک نے زمین سے نہیں ثابت کیا ندھ کو بے خلاف محبت کا پس بےچک اکثر عال ارض نے تاکیب بنا لی اللہ کے سوا ند محبت اور تعظیم میں اور سمجھ رہے ہو اب شاعد الرزید رحم اللہ کی بارت بھی پڑھو برقیشاں ارواہ مدبیرا و ملائکا موبقہ بر مخلوقات یا رواہ انبیاء و اولیا وا و احبار و اول ہمارا رابے کا بندگی خدا و محبوبیت و بالاستقلال در محبت برابر خدا میں سازند اور کچھ لوگ برقیشاں اور ان میں سے کچھ لوگ ارواہ مدبیرا اور ملائکا موبقہ بر مخلوقات یا انبیاء اولیاء اور عباد اور رہا ان کے ارواح احبار اور علماء کی ارواح کو بغیر لحاظ کرنے علاقے بندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کی محبوبیت کے مستقلا خدا کی محبت کے اندر برابر کرتے ہیں اور منتیں اور قربانیاں ان کے نام کی دیتے ہیں اور ان کے آکام کو غور ہے آ کام بے تم الر آخر بے تعمل در بغیر تامل کرنے کے ان کے ماخذ کے اندر بغیر تامل کرنے کے ان کے وہ جو احکام دیتے ہیں وہ پیر لوگ مولوی لوگ جو ملا مولوی لوگ حکم دیتے ہیں عوام لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ حکم کون سی آیت اور حدیث سے نکال کر دے رہے ہیں بس وہ پیر کا حکم جب وہ آخری بات ہے وہ کیا ہے ماخذ کے اندر تامل نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے کہ انہوں نے یہ فرمان کہاں سے اخذ کیا کہاں سے لیا ہے بس جو انہوں نے کہہ دیا وہ بر ہے سمجھ رہے ہو وہی کے برابر ہے بے تامل درما آ اور ان پیروں ولیوں کے احکامات کو ماخذ کے اندر تعمل کرنے کے بغیر وہی الہی کے برابر شمار کرتے ہیں بلکہ بعض و قبور و مالد و مساق میں مجالس آ بلکہ بعض ان میں سے صورتوں اور جسم اور قبروں اور عبادت کی جگہوں اور رہنے کی جگہوں اور بیٹھنے کی جگہوں بزرگوں کو افعال ہے پھر در مسجد وقع برائے خدا باید کرد ب عمل میں آرنگ وہ افعال جو مسجد کے اندر اور کعبے کے اندر اللہ کے لیے لیکن کرنا وہ عمل میں لے آتے ہیں جس طرح کے زمین پر سر رکھنا اور گردہ گرد گھومنا اور دست بستہ بر بس صورت استقبال قبل نماز کے اندر کھڑا ہونا حالانکہ یہ محبت ان کی مقتضائے ایمان ساتھ اللہ کے اور برائے خدا کے نہیں آئے تاکہ اللہ کے مفید ٹھہرے اور اللہ کی رضا مندی کے اندر کام آوے زیرا کے محبت از حد محبت مخلوق در گزشتہ کیونکہ یہ محبت مخلوق کی محبت کی حد سے گزری ہوئی ہے ودر در ایمان لازمت اور ایمان کے اندر ضروری یہ ہے کہ محبت ہے مخلوق اور خالق کے اندر فرق کیا جائے جا کیا جائے مخلوق اور خالق کی محبت کے اندر فرق کیا جائے یہ جی فرق نہیں کرتے برہان ثانی حدیث باغ ہے ہمیں عباس رضی اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی عنو ما مجمعین فرماتے ہیں کہا ایک جوان نے نبی علیہ السلط و تسیم کو ماشا اللہ ہو و شیتا جو کچھ اللہ چاہے گا اور تو چاہے گا آپ سزا ہم نے فرمایا جال تھی ندن جال تلّہ ہے تو نے اللہ کے لیے ند بنا دیا اللہ دبل مفرت اور اکمت کے اندر اللہ کے برابر بنا دیا مجھے لا شاء اللہ اکیلا جو کچھ اللہ چاہے گا وہی ہوگا سمجھا سی میری طرف دیکھو گے اس بندے نے نبی علیہ السلاط و تسلیم کو اللہ کا مد مقابل نہیں سمجھا تھا اس نے جس نے کہا ماشا اللہ ہوا شیطا اس نے نبی علیہ السلام کو اللہ کا مد مقابل نہیں سمجھا تھا فقط مشیت کے اندر اس نے حضرت کو اللہ کے برابر کر دیا کس میں مشیت میں ما شاہ اللہ ہو بشے تھا آپ نے فرمایا جعلتا للہ ندن تو نے ند بنا دیا ہے معلوم ہوا کسی ایک چیز کے اندر شریک بنانا وہ اونچا بنانا ہے ند بنانا ہے بات سمجھے اچھا سی اب ایک سوال ہے آخری جب ند کا معنی یہاں متلا شرکا ہے سنو بات ند کا معنی کیا ہے اللہ کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ اس نے انداز کا کلمہ بولا وہ کہہ دیتا فلا تجالو للہ ہے شورا کا کیا فرماتے شور کا فلا تجالو اللہ, کا اللہ نے کیوں فرمایا فلا تجالو للہ ہے اندازا کیوں فرمایا جب ند کا مانا شریک ہے تو اللہ بھی شریک بول دیتا فلا تجالو للہ اللہ نے اندازن کیوں بولا ہے سمجھ رہے ہو جی جواب عرض کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ واقعی بات ہے کہ انہوں نے انداز نہیں بنائے تھے ند کا خیال ہی نہیں تھا ان کا لیکن ان کے عمل اور ظاہر کو دیکھ کر اللہ نے ان کو ند فرمایا ہے سمجھو بات لفظ سمجھو کہ میں انشاءاللہ شاء کرتا ہوں ان کے حال کو بشرقی نے مکہ کے حال کو دیکھ کر اللہ پاک نے ان شریکوں کو کیا فرما دیا کیا فرما دیا ند فرما دیا وہ بھائی کیا بات ہے کس طرح حال کو دیکھا کہ رات دن وہ بزرگوں کی عبادت میں منہمک تھے اللہ کی عبادت کی طرف مطلق توجہ نہ کرتے توجہ کرتے تو تھوڑی سی زیادہ تر وہ رات دن بزرگوں کے سیکوں میں اور ان کے لیے منتوں میں اور ان کے پھیرے دینے میں لگے رہتے اور منہمک اور مصروف رہتے تو ان کا حال یہ بتا رہا ہے کہ گویا کے کہ یہ ہمارے اللہ کے مد مقابل ہیں اللہ اگر ہمیں ہلاک کرنا چاہے گا تو یہ ہمیں چھڑا لیں گے اللہ کی ہمیں کوئی پرواہ رہے ہو جی یہ مختصرمانی کا اصول ہے کہ ایک آدمی عالم ہے لیکن اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں, نہیں, نہیں کرتا تو اسے جاہل قرار دیا جاتا ہے جس طرح اللہ نے فرمایا یہود کے لیے والا عالم و لمن اشترا ہو مال ہو فلاق خراب البتہ یہ تاخیر یہودی جانتے ہیں کہ جادو کا کام جو بھی کرے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ یہاں اللہ نے علم کا اس بات فرمایا ہے آگے فرماتے ہیں لو قانو یا لمون کاش کے یہ جان لیتے کاش کے یہ کیوں فرمایا لو قانو یا لمون حالانکہ پہلے تو علم کا اس بات کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں وہ جانتے تھے لیکن وہ اپنے علم اور جاننے پر عمل نہیں کرتے تھے جادو سے رکتے نہیں تھے تو اللہ نے ان کو فرمایا یعلمون یہ جاہل ہیں کاش کے ان کو علم ہو جاتا سمجھ رہے ہو یہاں بھی ایسے آئے کہ وہ لوگ اپنے معبودوں کو اور بزرگوں کو حافظ دی کچھ نیند آ رہی ہے جی جی تھوڑی تھوڑی جی جی جی نیند آ رہی ہے حملہ ہو رہا ہے جی ہاں تھوڑا تھوڑا حملہ ہو رہا ہے زیادہ نہیں اچھا اچھا کوئی ایک کلمہ یاد رہ گیا نا حوالے کے لیے بتا دیا وہ اچھا سر سن. سنو بات جس طرح وہ یہودی جادو کے متعلق جانتے تھے کہ یہ حرام ہے یہ کفر ہے لیکن رات دن اس میں منہمک تھے جادو کرتے تھے کراتے تھے اللہ نے فرمایا یہ جاہل ہیں کاش کے جان لیتے مشرقین مکہ اپنے بزرگوں کو اللہ کے ہم سر مقابل نہیں سمجھتے تھے لیکن رات دن جو ان کے اندر منہمک تھے پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے تیار پیغمبر کو شاعر ساحر مجنون قذاب کہتے اور رات دن اپنے بزرگوں کی عبادت میں مشغول ہوتے تو گویا انہوں نے اپنے بزرگوں کو اللہ کے چاہ بنا دیا ہم اور برابر بنا دیا کہ پیغمبر کہتا ہے ان کی عبادت نہ کرو ورنہ عذاب آ جائے گا لیکن وہ رات دن ان کی عبادت کر رہے ہیں گویا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ خدا کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں معبود یہ خدا کے مد مقابل ہیں خدا جب ہمیں عذاب دینا چاہے گا تو یہی یہ ہمیں چھڑا لیں گے ان کے حال کو مد نظر رکھ کر مسخری کے طور پر انداز کا کلمہ بولا گیا ان کے حال کو مد رکھ کر مسخری کے طور پر تو سمجھ رہے ہو جی مسخری کیا چیز ہے مسخری بھی میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ اگلے سمے پر عبارت پڑھو کول تو لما تقرب الہا وعظموها کول تو نظر آیا ہے کل تو لمبا تقربہ میں کہتا ہوں کہ جب قرب حاصل کیا انہوں نے ترق ان بزرگوں کی اور ان کی تعظیمیں کی اور ان کا نام بھی رکھا آلیہ اش بے حال من ہالہ می تک مثل حتن مسلح دے دیا گیا تشوی دے دیا گیا حال ان کا حال اس انسان کو جو عقیدہ رکھتا ہے کہ بے شک وہ آلحا ہیں مثل اس اللہ پاک کے قدرت رکھنے والے ہیں اس کی مخالفت پر اور اس کی ضد پر فقیل الحم بس کہا گیا بس کہ ان کے یہ بات اللہ سب تحقمے اوپر طریقے مسخری کے اوپر طریقے اب تحکم بھی سمجھ لو میری طرف دیکھو گے اوپر دیکھو سمجھ لو بات ایک آدمی آ رہا ہے بزدل کمزور بالکل سمجھا تم مسکری کرتے ہو کہتے یہ بہادر آ رہا ہے یہ تو بڑا یہ تو شیر آ رہا ہے خدا کا سمجھا نا جی وہ بطورے بطورے زد کو زد کے لیے اشتہارا کرتے ہیں استعارے کا ایک قسم کے زد کو اسد کا کلمہ بولا جاتا ہے بہادر کے لیے جی کس کے لیے؟, کے لیے اور بہادر کی زد ہے زبان بز دل سمجھا اب زبان پر اسد کا کلمہ بولا جائے ہاضا اسد اور یہ تو شیر ہے یہ کیا ہے استعارہ تو جی زد ضد زد, زد کو زد کے لیے کیا کرنا استعارہ کرنا ہے سمجھ رہے ہو جی یہاں بھی ایسے ہے اس بات ایک آدمی ہے اس کا غریب آدمی ہے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے تمہارا مقابلہ کرنے کی مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت <متحد> تم مشکری وہ <متحد> تمہاری مخالفت کرتا ہے تم مشکری کے طور پر میاں خدا کا نہ من میاں میری مخالفت نہ کر میاں اللہ کے لیے مجھے قتل نہ کر میاں میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں مجھے کچھ نہ کہے یہ مشکری کے لیے حالانکہ تم سمجھتے ہو کہ وہ کچھ تجھے دوسروں کو دکھانے کے لیے خدا کے لیے میاں مجھے کچھ نہ کہا میں مر جاؤں گا مجھے کچھ نہ کہے کچھ نہ کہے حالانکہ وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا تم اس کے ساتھ مخری کر رہے ہو کہ کرنا ہے جو کچھ کر رہے یہ طریقہ ہے شاید تمہیں سمجھ آئی بات یا نہیں جی آئی جی جی وہ بزرگ ان کے جو تھے اللہ پاک کا مقابلہ کر سکتے ہیں جی آہ؟ جی آہ؟ آئے ہوئے عذاب کو خدا کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو ٹال سکتے تھے اللہ نے ان کے ساتھ مستری کی ہے وہ میاں میرے ند نہ بناؤ میرے مد مقابل نہ بناؤ جو میرا کام نہ چلنے دیں گے میں کہوں گا فلاں بیمار ہوئے وہ روک لیں گے خدا کے لیے میری مملکت خراب ہوتی ہے میرے ند نہ بناؤ میرے وہ سمجھ رہے ہو یہ مسکری ہو رہی ہے اللہ ان کے ساتھ الٹا چا کر رہا ہے مستری کر رہا ہے کہ تمہارے یہ کیا کریں گے میرا جی جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے جو انکبوت کے جالے کی طرح ان کا حال ہے تم نے ان کو کیا بنا دیا ند بنا دیا ہے میرا تم اس کو مشکل گزار سمجھتا مہربانی کرو میرا ند نہ بناؤ میرے مد مقابل نہ بناؤ میری مملکت میں خلل آتا ہے سمجھا نا یہ مسخری کے طور پر حالات تحق میں بس کہا گیا اوپر طریقے تحکم اور مسخری کے استعارہ تحق میجا اس کو کہا جاتا ہے اگلی بارت پڑھو محدث عبدالحق کی بارت وہ بت پرستان اگر چبوتانا مان دے خدا و مخالف تال آن میں دانند و نمے اور بت پرست اگر چبوتوں کو اللہ کے مانند اور اس کے مخالف نہ جانتے ہیں نہ کہتے ہیں وہ لیکن تو آہارا میں پرستند لیکن تو، تو ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کی تعظیم کرتے تھے تو گویا مسل و مانند و دانند گویا کہ اللہ کی مثل اور اس کے برابر سمجھتے ہیں اور اتقاد رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے اللہ جب عذاب دے گا تو وہ ان کو کی کیا کریں گے بس ابار عربی بھی ترجمہ دیکھ لینا یہ عنوان تھا منفی کہ وہ لوگ اپنے معبودوں کی صفات کو من کیفن اللہ کی صفات کے برابر نہیں مانتے تھے یہ منفی عنوان تھا اب دوسرا عنوان آ رہا ہے مثبت کہ وہ لوگ اپنے معبودوں کو اور ان کی صفات کو اللہ کا عطا کردہ مانتے تھے کیا مانتے تھے اپنے معبودوں کی زوات اور ان کی صفات کو عطا ہی مانتے تھے اللہ کا عطا کردہ مانتے تھے سمجھا اور کم مانتے تھے کم مانتے تھے اور عطا کردہ مانتے تھے کم مانتے تھے اور اپل حضرت ان سے پوچھو کس کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں حضرت آپ ہی فرمایا دو کہ اللہ کے لیے ہیں کس کے لیے ہیں اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کے لیے ہیں حضرت معاف سماوات والے ارض کے اندر سارا جہان داخل ہے زویل غیر زول زیرو غیر زیرو نباتات جمادات حیوانات سارا جہان اس کے اندر داخل ہے جہان کا ذرہ ذرہ اس میں داخل ہے جہان کی کوئی چیز اس سے باہر حتہ کے مشرقین کے معبود اور ان کی صفات ان کی زوات ان کے کمالات یہ بھی سب کے سب اس کے اندر مافی سماوات کے اندر داخل ہے سمجھ رہے ہو اگلے یہ اردو باتیں چھوڑ کر میں اگلے صفحے پر پالا ہوں خام سلف نمبر تین اے من اللہ وغیرہ اے من او یعنی اوکالا اور غیر او اے لنل کائنات جمیان یعنی کس کے لیے کائنات ساری کی ساری خلقا و ملکن و تصرفا خلقا و ملکا و تصرفا کس کی پیدا کردہ ہے کس کی مملوک ہے اور کس کی تصلف کی جگہ ہے کون ان میں تصرف کر رہا ہے کون اس کا مالک ہے کون ان کا خالق ہے سن بہرحال مابودا نے باطلا اور ان کی صفات کمالات سب کے سب اس کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں تو اللہ ان سے پوچھ رہا ہے مجھے بتاؤ تمہارے معبودوں کی صفات اور ان کے کمالات کس کے لیے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قل قول اللہ کے لیے ہے اب ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ جواب بھی تو ان کو دینا چاہیے تھا جواب بھی خود دے دیا کول للہ سوال ہی خود کیا جواب ہی حالانکہ ہونا چاہیے تھا اللہ ان کا جواب نقل کرتے تو جواب یہ ہے کہ مشرقین کیونکہ متفق تھے حضرت کے ساتھ اس مسئلے میں اس لیے ان کے جواب نقل کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے اپنی طرف سے جواب دے دیا میں وہ مان لیں گے وہ انکار تھوڑا کریں گے اس بات کا اب دیکھو اگلے صفحے پر آ جاؤ اللہ معین بن صفی فرماتے ہیں ان نل کا فرت متفق ان تم فیض والے کا پھر متفق ساتھ تمہارے اس مسئلے کے اندر ظہور بحث لَا يقدرُ یہ مسئلہ اتنا ظاہر ہے کہ کوئی ایک انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا سن رہے ہو سی فام سرب نمبر تین پر آ جاؤ نیچے تم بھی ہم آلہ متعین الجواب اللہ کا اپنی طرف سے جواب دے دینا یہ تنبیہ اوپر اس بات کے کہ یہی متعین ہے جواب دینے کے لیے سات اتفاق کے مشرقین اور مومنین کا بے حص اللہ ممت گر ہو غیر ایسے طور پر کہ ان کو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی اور کا ذکر کریں تو سن رہے بہرحال اس آیت نے بتا دیا کہ وہ لوگ اپنے معبودوں کی رواعت اور صفات کو اللہ کی عطا کردہ مانتے تھے اللہ کا مملوک مانتے تھے سو رہے اب دوسرا برحان پڑھو ماخذ نمبر دو پڑھو آنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ون مجبین سلیان یقول ہونا لب اللہ شریک اللہ کہا تھے مشرک کہا کرتے تھے لبیک ربا تیرے دربار میں حاضر ہے تیرا کوئی شریک نہیں قَالَ فَيَقُولُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ کدن کدن ہلاکت ہو تمہارے لیے رک جاؤ رک جاؤ لا شریک اللہ کا پر لا شریک اللہ کا پر رک جاؤ اور بات لیکن وہ نہیں رکتے تھے اور کہتے تھے اللہ شریقن ہو لکا کا وما لے کو کا مگر ایک ایسا شریک ہے جو تیرے لیے مالک ہے تو اس کا اور تمام ان چیزوں کا جن کا وہ مالک ہے کہتے تھے وہ یہ بات اور وہ طواہ بھی کیا کرتے تھے بیت اللہ کا طباہ بھی کرتے اور یہ باتیں بھی کہتے رہتے اب سنو بات میری طرف دیکھو تملے کو ہو و ماں مالا کی دو ترکیبیں ہیں کتنی ترکیبیں ہیں دو پہلی ترکیب یہ ہے کہ ماں مالا کا ماں ناف ہے یا ہے کیا ہے تم لے کو ہو کا ہو ضمیر بھی شریقن کی طرف جا رہا ہے تمہارے پاس اللہ شریقن لکھا ہے ہاں یہ کاتب کی مہربانی ہے اس نے نہیں لکھا اللہ کے بعد لفظ شریقن لکھا لکھنا ہے لکھ لو تاکہ تمہیں یاد رہے ہم جائے شریکن یہ جی کاتب سے رہ گیا لکھنے کے اندر عبد القدوس تو پانی تک گھرنا چاہیے تو نا بات کر مانا کرتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ کملے کو ہوں کا کی کتنی ترکیبیں ہیں پہلی ترکیب یہ ہے کہ تملے کو ہو کا ہو ضمیر کا مرجع شری ہے اوپر دیکھو نیچے کچھ نہ دیکھو اوپر دیکھو سمجھ لو ورنہ سمجھ کچھ نہیں آئے گا تملے کو ہو کی ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے شری کن و ماں مالا کا واب آدفا ہے ما مالا کا جو ہے معطوف ہے تملے کو ہو کے ضمیر پر کس پر آمی. اچھا اور ما نافیہ ہے ماں کون سا ہے مالا کا ہوگا درو مستطر بھی شریک کی طرف جا رہا ہے اب مانا کیا ہوگا اوپر دیکھو سمجھ لو مگر ایک شریک ہے مالک ہے تو ذات اس شریک کا اور صفات اور کمالات اس شریک کا ذات اور صفات و کمالات اس شریک کا یا اللہ اس شریک کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے کمالات کا تو چاہ ہے مالک, مالک, مالک ہے سمجھا سنو سنو میں اور بات کرنا چاہتا ہوں تملے کو ہوں کا ہو زمیر جو ہے وہ جا رہا ہے کس کی طرف لیکن مراد فقط شریک کی ذات نہیں بلکہ ذات بھی اور صفات بھی اور کمالات بھی کچھ سمجھ ہے زمیر تو جا رہا ہے کس کی طرف لیکن مراد فقط شریکن کی ذات نہیں بلکہ ذات صفات اور کیونکہ ذات تو برائے ذات مطلوب ہی نہیں ہے نا ذات برائے ذات مطلوب نہیں ہے ذات برائے صفات مطلوب ہے اگر وہ اس بزرگ کو عالم الغیب نہ سمجھتے تو اس کی عبادت کرتے مختار کو نہ سمجھتے تو عبادت کرتے مقصود ذات نہیں مقصود یہ صفات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ضمیر جا رہا ہے شریکن کی طرف مراد شریک کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے کمالات ہیں اب کیا ہوگا مالک ہے تو اس شریک کی ذات کا اور اس کی صفات کا اور اس کے کمالات کا گما مالا کا ہے نہیں ہے گما کا اور نہیں مالک وہ شریک ذاتی طور پر کسی چیز کا نہیں مالک وہ شریک یہ لفظ ملانا ہے ساتھ نہیں مالک وہ ذاتی طور پر ذاتی طور پر وہ کسی چیز کا مالک نہیں جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تیرا عطا کرتا ہے ذاتی طور پر وہ کسی چیز کا مالک جو کچھ ہے وہ تیرا مالک ہے تو اس کی ذات کا اور اس کی صفات کا اور اس کے کمالات کا اور نہیں مالک وہ شریک ذاتی طور پر کسی چیز کا ذاتی طور پر وہ کسی چیز کا مالک اے مالک اے ہے لیکن عطائی طور پر ہے ذاتی طور پر تیری عطا کردہ صفات تیری عطا کردہ کمالات ہیں اس کے پاس اور ذاتی طور پر بغیر عطا کے وہ کسی چیز کا مالک اے نہیں آئے کچھ سمجھ آیا ہے مالک ہے تو اس کی ذات کا اور اس کی صفات کا اور اس کے کمالات کا اور نہیں مالک وہ ذاتی طور پر کسی چیز کا ذاتی طور پر وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے بلکہ جو چیز بھی اس کے پاس ہے وہ تیری عطا کردہ ہے وہ تیری کیا ہے کچھ سمجھ آیا ہے ایک توجہ جی تو یہ ہے تشریح ثانی عرض کر رہا ہوں سنو بات میری طرف دیکھو نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں اوپر دیکھو بس دوسری توجہ دوسری توجہ یہ ہے تملکہو لے کو تملکہو کا, تم کا ہو ضمیر جا رہا ہے اس معبود کی طرف شریک کی طرف سمجھ رہے ہو رما مالا کا, کا ما موصولہ ہے ما کون سا ہے اور مالا کا ضمیر بھی جا رہا ہے کہاں شریک ان کی طرف جس کی طرف وہ بوڑھے میاں نہیں نی... بارک اللہ ہمارے ارد گرد بھی بوڑھوں کا احاطہ ہے ہمیں اس طرف سے بھی بوڑھے بیٹھے ہیں سامنے بھی بوڑھے بیٹھے ہیں اس طرف سے بھی بوڑھے بیٹھے ہیں خدا خیر کرے کہیں جب مل کر جمع ہو گئے تو ہماری خیر نہیں ہے ہاں انجمن نہ بنا لیں اللہ کرے جل سے جلوس نہ ہوں پھر اچھا سی تم کو ہوں اب مانا سنو مالک ہے تو اس شریف کی ذات کا مالک ہے تو اس شریف کی وما مالا کا اور ان صفات کمالات اور اشیا کا جن کا مالک ہے وہ شریک سمجھ رہے ہو معنی جی بدل گیا مقصود ایک ہے معنی بدل رہا ہے مالک ہے تو اس شریک کی پہلے تو ہم ذات صفات کمالات تینوں بناتے تھے نا جی اب فقط ذات بنائیں گے مالک ہے تو ذات اس شریک کا اور مالک ہے تو تمام ان صفات کمالات اشیاء کا جن کا مالک ہے وہ شریک سمجھ رہے ہو او چھوٹے چھوٹے لوگوں تم بھی سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے آجے بڑے جو ہیں انہوں نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے ازبر کیے بیٹھے ہیں سب کچھ تملے کو ہو کے اندر فقط ذات مراد ہے اور ماں کے اندر صفات کمالات اور اشیاء اور وہ خیالی طور پر وہ کہتے تھے نا کہ ہمارا معبود مالک ہے ان چیزوں کا مالک ہے تو اس شریک کی ذات کا اور مالک ہے تو حاصلت لگا رہا ہوں اور مالک ہے تو تمام ان صفات کمالات اور اشیاء کا جن کا مالک ہے وہ شریک شریک جن چیزوں کا مالک ہے تو ان چیزوں کا بھی تو یعنی تو یعنی نے اس کو عطا کی ہے یعنی تم نے اس کو بہرحال حال ماں کو موصولہ بناؤ یا نافیہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا شریک ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ کیا مانتے تھے کیا مانتے تھے سنو سنو اب بات آخر میں آ خلاصہ یہ کہ مشرقی نے مکہ اپنے شرکا کی زوات ان کی صفات ان کے کمالات ہر چیز کو آتا ہی مانتے تھے کیا مانتے تھے کہتے تھے خدا تو ان کی ذات کا بھی مالک ہے تو ان کی صفات کا بھی مالک ہے تو ان کے کمالات کا بھی مالک ہے ذاتی طور پر وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے نہ اپنی ذات کے نہ اپنی صفات کے نہ اپنے کمالات کے یہ سب کچھ تیرا عطا کردہ ہے ان کی زوات بھی تیری عطا کردہ ان کے صفات بھی تیرے عطا کردہ ان کے کمالات بھی تیرے عطا کردہ بات سمجھے فارم سالو نمبر ایک دیکھ لو مدس عبدالحق کی بارت دیکھ لو گول تمل کوہ صفت ان شریک صفتوں کی صفت ہے اور ما مالا کا ماتوف ہے ضمیر منصوب تمل میں اور زمیر مالاک میں شریکن کے لیے ہے نیچے فارم سالو نمبر دو میں ترجمہ پڑھو مگر شریک کہ او مر تو است مگر ایسا شریک ہے جو وہ تیرے لیے ہے مالک ہستی تو او رہا وہ چیز ایرا کہ مالک ہست آن شریک آن چیز را مالک ہے تو اس کی ذات کا اور تمام ان چیزوں کا جو مالک ہے ان کا وہ شریک ان چیزوں کا تو سن رہے ہو اچھا سے اب میرے طرف دیکھو گے اوپر دیکھو گے جی سنو بات خلاصہ آ رہا ہے خلاصہ یہ کہ مکے کا مشرق شرک میں پورے طور پر مبتلا تھا شرک میں منہ تھا مبتلا کیا تھا منہ تھا رات دن شرک میں مصروف تھا لیکن ادھر دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں حنیف ہوں میں کیا ہوں ابراہیمی ہوں, ابراہیم ہوں. میں ابریم علیہ السلام کا میں متبع اور تابے دار ہوں اب ادھر سے کرتا ہے شرک اور ادھر سے کہتا ہے میں کون ہوں حنیف <سؤال> اور ابراہیمی ہوں تو شرک کے فتوے سے بچنے کے لیے اسے ڈر تھا کہ یہ بدری جو بیٹھے ہوئے ہیں بدری یہ ہمارے اوپر فتوا لگا دیں گے شرک کا شرک کے فتوے سے بچنے کے لیے آتئی والی تعویل کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا <سؤال> کہ میں ذاتی کا قائل نہیں میں تو آتائی کا قائل۔ ہوں. ذاتی کا قائل نہیں بلکہ جائے میں جائے تو کہتا ہوں خدا نے عطا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبردار ویلکم قدن قدن عطائی والی تعویل کے ذریعے تم شرک فتوے سے نہیں بچ سکتے جس طرح ذاتی کا قول شرک ہے عطائی کا قول بھی شرک ہے سن رہے ہو آج کا مشرک آج کا مشرک شرک بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو آشے کے رسول بھی کہتا ہے شرک بھی کرتا ہے جب اسے کہو کہ یہ تو شرک ہے کہتا ہے میں تو شرک نہیں کرتا میں تو بزرگوں کا ادب کرتا ہوں کیا کرتا ہوں میں تو بزرگوں کا ادب کرتا ہوں میں شرک شرک تب ہوتا کہ میں ذاتی مانتا شرک تب ہوتا کہ میں برابر مانتا نہ میں برابر کا قائل ہوں نہ میں ذاتی کا قائل ہوں میں تو میاں عطئی کا قائل ہوں لہذا میں مشرق ہم کہیں گے تمہارے باپ دادے ابو جال بھی یہی کہا کرتے تھے شرک بھی کرتے تھے اور کہتے تھے ہم حنیف ہیں ہم چاہیں ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ہم سچے تابے دار ہم ہیں سمجھا اللہ نے فرمایا بھائی تم تو غیروں کو سجدے کرتے ہو کہنے لگے ہم تو عقئی کے قائل ہیں کس کے قائل ہیں تم لے کو ہوں بما مالا خدا کو مالک سمجھتے ہیں ہم اپنے معبود کو ذاتی طور پر کسی چیز کا مالک اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مالک سمجھنا شرک ہے خا ذاتی مالک سمجھو یا آتائی سمجھو عطئی والی تعویل سے تم شرک کے فتوے کی زد سے نہیں بچ سکتے تو بات سمجھ ہے معلوم ہوا آتائی والی تعویل یعنی اور لغو تعویل ہے تعویر کے ذریعے شرک کے فتوے سے کوئی بچ نہیں سکتا اب آگے پڑھو ماخذ نمبر تین اللہ آلوسی کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں ماخذ نمبر تین وقرت لفادتم ہوتا مسلم ان دل کا فراتے توجہ ہے نہیں اے کون قدرت آلیہ تل باتل مفاد ہوتا اعلی مسلم ان کا فراتے اور آلیہ باتلا کی قدرت کا اللہ کی طرف سے مفاد اور عطیہ کردہ ہونا اور عتا شدہ ہونا مسلم ان کا فراتے کافروں کے ہاں یہ بات مسلم تھی تھی کیا تھی, مسلم, کیا تھی؟ مسلم, مسلم, مسلم تھی ان کے ہاں سن رہے ہو جی ان کے ہاں کیا تھی اختلاف تھا یا اجماع تھا مسلمون نے اندر کافرات ہے نہیں ہے ان کا اختلاف تھا یہ اجماع تھا سارے کافر یہی کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی قدرت اور ان کا علم اللہ کی طرف سے کیا ہے عطا شدہ ہے مفاد تمن ہوتا اللہ کی طرف سے آتا شدہ ہے کیا آگے لے ان حملہ جم کے رونا ان مخلوق تو لاہ بے ہا کیونکہ تحقیق وہ لوگ نہیں انکار کیا کرتے تھے اس وقت